هو المعلم سيد الرسل وخاتم الانبياء محمد المصطفى وعلى اله وصحبه الاصدق والصفا ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطبع السبيل من اناب إليا آمَنْتُ بِاللَّهِ وَاسْتَغَفْتُ اللَّهَ مَوْلَانَا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ صَدَّقَ الرَّسُولُ عَمَّا بِجُودِ الْكَرِيمِ الْأَمِينْ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلوا عليه سلا معلیا سیابیلا یا معلکیا سیا خاط من بجین والا آلکو یا مکین قلوب المؤمنین آمین. اسلام علیکم ہمد و درود تو اس آجش کی دعا ہے ہفتال جانو خاندان دوست اتباع حق دی دولت نصیب فرماوے دار آخرت اندر نجات اور مغفرت ملفرت فرماوے طبیعت کافی علیل ہے کل دی دوست میں مختصر وقت در جناب سامنے آلہ حضرت امام اہل سنت کی چند باتیں پیش کرتا ہے میرا آج کا موضوع ہے آلہ حضرت کی باتیں نمیا گل کوئی مطالعے آئی تک پہنچا انہوں کا ضروری سی اس واسطے میں جو کچھ بیان کرلا حضرت اہل امام اہل سنت پاک دیاں پاک گل حیات آلہ حضرت کتاب کے بیان کروں گا حیات آلہ حضرت کتاب مولوی زفر الدین بہاری صاحب دلکھی اگرچہ ناچیر کا اس کتاب دے مصنف دے خیالات دنال مکمل اتفاق نہیں تاہم جو کچھ امام اہل سنت دے متعلق انہیں بیان کیتا ہے اس نال میرا اتفاق ہے تو میں جناب نو سنا چاہتا اندا چیدہ گلیں سناواگا یہ اتن جلدان دی کتاب میرے ہاتھ ہیات آلہ حضرت اس کتاب دے تیسرے حصے تیسری جلد دے اندر آلہ حضرت سرکار دی طرفوں ضروری ہدایات جاری کیتیاں گئی ہیں جہیا تقریباً ساتنے او سات نے کل وہ سات دیا سات میں جناب نونا چاہوں پہلی ہدایت یہ جاری فرمائی ہے آپ نے کہ مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں امام اہل سنت نے ہدایت جاری فرمائیے سنیا واسطے مذہب اہل سنت و جماعت پر قائم رہیں جس پر علماء حرمین شریفین ہیں اس وقت کے اگے فرما نے سنیوں کے جتنے مخالف مثلا وہابی رفزی وہابی جاند نے شا نی جاند ندوی یہ انہوں آ جڑے سارے فرقیان اپو اپنی جگہ تک سہی آخر آخر سب نو ٹھیک آ کے متحد ہو جاؤ جڑے اکھن سارے فرقے اپو اپنی جگہ تے درست میں مسلمان نے جنتی نے بخشے نے سب اتفاق رکھ کے ایک ہو جاؤ ان آدھے ندوی یہ منشور سدویا کا ندو تو لما مدرفہ تھی قائم کیتا گیا مولانا نا لطف اللہ علی گڑی استاد الحمت اللہ تعالی لہ جی پیر مہر علی شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی, تعالی استاد گرامی سن انہ دی سر سرپرستی اور دیگر جید اولا سن سنے اہل سنت ایک کدارہ قائم کیا گیا دا سید محمد علی مغیری صاحب اے اس ادارے مدرسے دے پہلے صدر منتخب ہوئے سن محتم منتخب ہوئے تے ایک کچھ ارسا چلے سننی اولا بعد آئے بنایا ادارہ لیکن بعد اس دا منشور جدو کھلیا منشور جدو بعد اولا علماء کرام دے سامنے آیا کہ اس دا منشور آ بنایا گیا ہے سید محمد علی مغیری صاحب تو انہاں دے بعد والے دوستوں نے اس دا منشور دسیا تو منشور گمراہی کا جڑے جے سر پرستی کرنے والے سن وہ سارے وکھرے ہو گئے اس کتاب دے اندر تین سو تیرہ اولابا نام موجود نے انہاں تو علاوہ ہزار سن جڑے وکھرے ہو گئے انہاں نے آخیا یہ گمراہی دا گھر ہے یہ سارے نو ٹھیک آکھنا یہ تو قرآن عدیس کے خلاف اسلام دے خلاف گمراہ نو گمراہ آکھنا ضروری ہے مرتاد نو مرتاد آکھنا ضروری ہے کافر نو کافر آکھنا ضروری ہے یہ ہوا بھی سارے ٹھیک ہیں محمد علی منگیری صاحب تو بعد اے آ گیا سلامان ندوی اور شبلی نمانی درت شبلی نمانی سلمان ندوی انہوں دا سکول دتاب ن سید محمد علی مگیری صاحب دا ن نہیں نہیں آگا سکول دتاب لگتا ہے وہ بھی وکھرے ہو گئے ہونے میں بار سورت اس دا غلط منشور تے گمراہی والا جہرا نظریہ سی اس تحت اولا ماہ وکرے ہو گئے او ادارہ ہندوستان چاکستان چام کا ادارہ کو نہیں لے کے ندوی نظریات رکھنے والے مریلویا چوجد ہیں بھابیا چوجود ہیں سارا چوجود ہیں بریلویا تو تنو گے کیوں آخر سارے ٹھیک نے کسی نج نہ اتحاد کر لو ہر کسی نار محبت نار پیش آؤ یہ سارے کل ایک نے نورانی نورانی تے, نورانی دا تے باقی کا جڑا اتحاد تے ہم ایک سب ندوی نے آلہ حضرت امام اہل سنت انہوں دے بارے دے پہن تسا سنیا نو اے امام اہل سنت دیا گلا میں اس کتاب نو باقی میں جو کچھ دیکھا جانچیا پرکھیا ج میں ہر ایک گلنا متفق نہیں اللہ تعالی نے مین خود ایک سمجھ دیتی ہے بزرگان دین کی سنگت سربت بیٹھ کے میرے اگے الفاظ بول پین کہ اے حق کے یا باطل ہے میں اگرچہ سراپا خطا ہاں تو خطا تو معفو بندہ نہیں لیکن اللہ تعالی نے فضل لادو, حق دی پہچان آئی جی آپ نے لکھیا ندوی نیچری ندمیاں تو بعد لیادا نام نیچری دا نیچری کہڑے اونا دی موٹی نشانی ہے نیچری جہن نے وہ ازاد آزادی کا نام بہتا لے آزادی آزادی پسند آزادی پسند ترقی پسند آزادی پسند ترقی پسند جدید اسلام روشن اسلام ہاجی روشن خیالی پردے تو آزادی عورتوںف امت کے خلاف بزرگان دین کے دی خلاف اسلامی تہذیب کے خلاف اگریزوں کی تعریف کر انگریزاں والا انسان سمجھن گے انہاں دے قانون دی تعریف کرن گے انہاں دے نظام زندگی دی سمجھ لو لان پی نے موٹی نشانی ہے اعلی حضرت امام اہلسنت دا ایک حوالہ تہانوں اس کتاب وچ سنا گا لیکن میں آ گل پہلے سنا لواں نائچریاں دے حوالے نال آپ نے فرمایا نائچری غیر مقلد اہل اہل حدیث دے نے قادیانی وغیرہ ہم جننے جن ہن بد سب سے جدا رہیں آلہ حدرت تو نصیحت پہ فرما سب سے جدا رہیں اور سب کو اپنا دشمن و مخالف جانیں ان کی بات نہ سنیں ہوں مکالا انہوں کا ہی ویکو حضرت حدرت فرما دن کی بات سنو ہی نہ جہے دلے ان تکریر کرا او اس نورانی کا کی بنسی جا نورانی ہاتھ, ہاتھ کھڑ کے اندیا آپ تقریرات کرا رہی جواب دیتا جا پچھلی مسجد کیتا گیا ایسی سوال ہو کہ تو خلاف کیوں بولنا اس میں جہل بندہ سی منہ لا پسند نہیں جن کتاب کا نا ہی نہ آئے سیدا اتری دا کی بندہ باشتے کتاب کا نام سے اللمعات تے سے پڑھتا اشاط اللمعات پھر عجیب اجیب وے وہ فون کیا ادھر اشوکر سیالوی آخر چشتی ساڑے تو نہ گیا چشتی آ فرار ہو گیا اور میں کیا اتری دار تیرے شیخ الحدیث میرے کول گارا آ کے فرار ہو گئے تو میں تیرے کول فرار ہو جانا بھی ہوں ویکو انہیں آخیا تم اپنے خلاف بولنے جب دیکھ لے رہے کہ جن کے خلاف میں بولتا ہوں وہ ایلے سنت نہیں ہے وہ اپنے نہیں جہابی سن ماں کے پیٹی نہیں جمے یہ بنے سن پہلو سنی سن بعدی بنے نے سر سید احمد خان پہلو سننی سی بعد جابی بنیا کریلا نم چڑیا بنے اس بعد نیچری بنیا مریا نیچریت ہوں کیا آخان جیڑا پہلو سننی سی وہ ہمیشہ سننی رہے وہ ہے سڈا وہ بھی جیڑا سننی سی سننی رہے سننی مرے گا وہ ہے جہا بری مان بن گیا کسی تھاہ کے وہ باہیں لاکھ پہلو سننی ہو پہلی حالت نہیں وی اگر یہ گل ہے تو, تو دنیا دے بڑے بڑے مرتدیم جہے ہیں وہ سارے مڑ سننی نے تو سارے ہی اپنے نے سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ آپ فرمانے ہوں ان کی بات نہ سنے ان کے پاس نہ بیٹھے اصل اے جو, اے جو فرما رہے ہیں نا یہ حدیث رسول اللہ کا مفہوم ہے یعنی میں اس گل اس واسطے نہیں بیان کر رہا کہ آلہ حدرت بیان کر رہے ہیں اس واسطے بیان کر رہا کہ انہوں کی گل رسول اللہ کے فرمان کی ترجمانی سونے نبی پاک نے بد مذہبہ کے بارے فرمایا لا تجالے سو ان کے ساتھ مت بیٹھو گلا تو نہ کہ شادی ویاہ نہ کرو گلا تو ہوم انہوں مت کھاؤ گلا تشار بو پیو ان دور رہو یا کم بائی یا ہوم اللہ لے اللہ یفت لو تو ان دور رہو تاکہ تنوع کتنے نہ پا ل جس فتنے چھے کھڑے کدرے نہ پسا لین یہ عوام الناس واسطے یہ حکم ہے توجہ نہیں فرمائی نے ان کی کوئی تحریر نہ دیکھیں کہ شیطان کو بعد اللہ دل میں وسوسہ ڈالتے کچھ دیر نہیں لگتی ہاں ایسا عالم جس کو اللہ تعالی نے سمجھ حق نہیں دیتی غیرت نہیں ب... ایسا علم جہ حق نان اس دی غیرت رکھ د اس دی مثال ہے ماہر حکیم وانگو اس دی مثال ہے وانگو واگو سپیڑا نو نپ لو تو نقصان نہ اٹھائے گا تو میں تپا گے تو نقصان اٹھاو گے ہاں اصان یہ پڑھ بانے نا میں اپنی گل پیا کرنا تو سن اللہ تعالی نے اپنے فضل و کرم نار سمجھ داچر والوں کی جھوٹ والوں کی پہر والوں کی گل جہی آئے گی نا اس پیچھے نہیں چلا گے اس دل چ نہیں بٹھاوا گے اللہ تعالی نے فضل رد کرانا گے اور توانو بھی سنا دیا گے کہ لکھے فلانی باندھ حضرت سرکار نے ایک مثال دیتی دی ہے مثال بڑی حکمت بھری مثال دیتی بد ملحبہ تو بچنے مثال دیتی فرمایا جب جی تدشا ہوئے اتے جان تی عزت یا مال برباد ہو سی لٹیا جا سی کدی اتے جاؤ گے تو راہ بھی نہیں جاندے جس راہ سے مال انو خالی خدشہ ہوا پڑ گے خالی خدشہ ہوا اس راہ نہیں جاؤ گے اللہ حضرت فرما دے تال تجت کے لٹیچڑ کا خدشہ ہوئے تو اتے نہیں جانے اپنے دین امام کے لٹیچڑ کا جتنا خدشہ ہو یہ انہیں بے وقوفوں سے مثال دیتی ہے جہے آدھے نے جناب وہ جلد سیا جان کہڑا فرق پہ جے تر گئے اپنا ایمان بچا کے سیانے نے جی ہر پاسے تر جاؤ پر ایمان اپنا رکھو جا ہر پاسے تر جائے ایمان اپنا نہیں رکھ سکتا ایمان انہیں اپنا رکھنا جنہیں ہر پاسے نہیں جانا صرف اس جگہ سے جانا ہے جب ایمان نس کا سبق مل ہے سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی آدمی کو جہاں مال یا آبرو کا اندیشہ ہو ہرگ نہ جائے گا دین و ایمان سب سے زیادہ عزیز چیز ہیں ان کی محافظت میں حد سے زیادہ کوشش فرد ہے مال اور دنیا کی عزت دنیا کی زندگی دنیا ہی تک ہیں دین و ایمان سے ہمیشگی کے گھر میں کام پڑتا ہے ان کی فکر سب سے زیادہ لازم ہے بہت اعلی ہے بہت اعلی نصیحت ہے است عمل کرو گے میں بریلویاں کا بھڑا والا یہ تو میں نصیحت میں پسند کی تمہیں سنا وا اور اس سلسلے دے اندر نیچریا سکولی طبقہ جنہیں آزادی پسندے انگریزی آزادی ہوئی آلہ امام اہل سمر سرکار کا ایک واقعہ سنانا ایک میچری کے بارے اس کتاب چلا توجہ نال برو سبہار اللہ یہ واقعہ ہے پہلے حصے دو سو سفا اے واقعہ لکھا تھے سڈے بڑا عبرت آموز ہے انشاءاللہ اللہ عزیز یہ جڑے آدھے نے یار چی اے یہ انہیں جواب بن جانے صفحہ نمبر دو سو دے زفر الدین بہاری صاحب لکھتے ہیں رسالہ مبارکہ دربار حق و ہدایت میں حضرت مولانا اب المساکین شاہ زیادین صاحب قادری رضوی پیلی بریتی مدیر توفان فی رحمۃ اللہ علیہ تاریر فرماتے ہیں مجلس علماء اہل سنت وا جماعت پٹنہ کے سالانہ جلسہ مناقید سات رجب المرجب سات راجہ مرجب تیرہ رجب بل مرجب تیرہ سو اٹھارہ میں حضور آلہ حضرت چبلا شرکت فرماتے ہیں جلسہ مذکورہ کے اخیر روز ایک شاعر آزاد نیچری وزا الفاظ توجہ ہو مطلب سمجھانا صرف یہ الفاظ سمجھانا مخصوص ہے ایک شاعر آزاد نیچری وزا داڑھی صفان نے جن کے ساتھ اسی وزع کے آٹھ دس حضرات اور بھی تھے خدمت اقدت حضرت تاجر فہول محب الرسول مولانا شاہ عبد القادر صاحب یونی رحمت اللہ علیہ میں حاضر ہو کر اپنا ایک فارسی ترکیب بند پیر بند کا مداح جلسہ مبہمہ جس سے کچھ بھی واضح نہ ہوتا تھا کہ کس جلسہ کی تعریف ہے اس اظہار کے ساتھ کہ میں نے اس جلسہ مبارک علماء اہل سنت و جماعت کی مدہ میں لکھا ہے اس سے سمپرک کر فخر حاصل کرنے کی اجازت مانگتا ہوں نیچری آیا سکولی توجہ آزاد و آزادی پسند نو قید رکھنا نہیں چاہیے رن آزاد ہونیاں چاہیے یہ آزادی کے لفظ بول دین نا یہ کون بول ہیں زیادہ یہ سکولی بول دین تو نیچری نہیں نیچری رضا نیچری وجہ کیڑی ہے آدھاڑی موچھ ویلا دو چم پینٹ لگی پی اس حالچ آیا وہ آر بھی وجہ کتا اٹھ بندے ہور سن تو اے یہ آلہ حضرت سرکار دا اس دن جلسہ سی علماء اہل سنت کا ایک بڑا وا جلسہ ہو رہا اسی پٹنہ کے اندر انڈیا یہ ای آیا ای کچھ بند لکھا دا فارسی دا شیران کا بند کلام نظم فارسی کہنے لگا حضرت مولانا عبد ال قادر بدایونی رحمت اللہ تعالی علیہ نو کہ حضرت میں اجازت منگنا میں جناب کے جلسے سے بند پڑنا انہوں نے فرمایا کہ مولانا احمد ازا خان آئے ہوئے انہوں نے پہلو سنا اتو اجازت لے اگر کو لفظ گلتی ہوئی تو وہ کھڈ گے تو اجازت بھی وہ دے حضرت مولانا عبد ال کادر بدایونی رحمت اللہ لئے آپ کو کول گیا جب آپ نے گل فرمائی اٹھا تو آلہ حدرت کو آیا پہلے ایک بندہ ڈلیا حضرت والا نے فرمایا مولانا احمد رضا خان فاضل بریلوی کے پاس لے جائیے انہیں سنا بھی لیجئے اگر وہ بعض الفاظ کی تبدیلی کو کہیں بدل دیجیے اور انہیں سے اجازت لیجیے آزاد ساد آ حضرت کے پاس آئے اپنی نرم دکھائی حضور نے بعض الفاظ غلط جہنوں صحیح کیے وزع تے شکل صورت ویکھی جو ہے سی نیچریاں تداری منی آپ نے دیکھ کر فرمایا کہ جناب آخیا وہ نیچری میں کہ مولوی سید آلم شاہ صاحب نو اجازت دے وہ تیرہ کلام دے سن تھے نے آخیا حضور میں ایرانی لہجے چ پڑھا گا فارسی کا کلام ہے ایرانی لبو لہجے چ پڑھا سد آلم صاحب فرمان لگے کہ منو کئی لہجے آتے نے تو سن کے ویخ میں, میں, تن میں ایرانی لہجہ میں تینوں سنا دینا وہ میں سنا دیا میں عربی لہجہ آتا ہے مصری ہے آرانی ہے جیسا آکھے گا پڑھ دیا گا لیکن عزاد صاحب جی آزاد صاحب جڑے سن نا آزاد مادر پدر آزاد اس گل پسند نہ آئی راضی بظاہر راضی ہوئے کہ پڑھنے ٹھیک ہے مولانا مولوی سید ابدل سمد صاحب سہ کا واض ہو رہا تھا وہ تقریر کر رہے تھے ان تقریر کے ختم دے انتظار سی حافظ عبدالمجید صاحب رئیس موزا اندھوس حافظ عبدالمجید مجید اندھوس انڈیا دا اس وقت رئیس سی نواب سی سو آئے آلہ عرض کیتی حضور کچھ ضروری اردو کمرے چلا سن لو آپ نے فرمایا خاص گل ہے نہ آزور آ جاؤ کلے لے گئے کہ ہزر جڑا یہ بندہ آیا ہوا نا اے داڑی مچھ منا یہ جڑا پڑھنا چاہتا کلام نا یہ پڑھن دو ان دے وچوں ندوے آئے جی بندے لے اندے کے کھڈے نے ندوے کے گمرہ ہو رہے سن تو انڈے نے تو بندہ سنی پڑھن گیا آپ سرکار اس کمرے کے اندر سید شاہ بشیر صاحب الہبادی وہ بھی تشریف فرما اچھا آلہ حضرت نے فرمایا اگر ایسا ہے کہ واقعی نے مدوی ندوے والوں کئی توبہ کرا کے لا اللہ تعالی انو جزا دے رب تعالی تالا جزا دے بے. تو سڈا اس وقت مقصد کی حافظ صاحب نو آلہ حضرت فرمایا تصا جو آن کے پا جی تسا مقصد کی انہاں آخیا حضور نظم پڑھ دو سخت دل چکنی ہونی نہ پڑھ دے تے, پڑھتی, تے چلو اندر رانج راضی ہو تے پورا سنی آدمی میں گوہی دینا نبیوں نے مخالف ہے تسا ای شکل نہ ویکو اہلا حضرت سرکار نے جب سنیا نا نال سفارشی ہو جی سید بشیر احمد شاہ صاحب بیٹھک وہ بھی بن گئے انہوں نے حضور چلو دو چاہے اجازت کی آلہ حضرت نے فرمایا ایک شرط ہے پڑھ لو ان آخر کی آپ نے فرمایا کھڑے ہو کر اعلانیاں اعلان کرے کہ صاحب میں سنی صحیح و لقیدہ ہوں نیچریوں وہابیوں رافریوں غیر مقلبوں سب گمراہوں سے جدا ہوں اس رضا کو جیڑی شکل بنائی پھرتا تھی اس شکل کو بھی خلاف شرع شریف جانتا ہوں میں نے اپنے علماء اہل سنت و جماعت کی مدہ میں کچھ نظم عرض کی ہے اسے سنانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا صرف انہی گل این لفظ چا بولے تو سنا دے لانتی بغیرت پلپلے اس قوم دے آج راہ بر پلپلے بغیرت بے زمیر کن سفارشی بیٹھے نے دلچسپ بے غیرت بے ضمیر کنے سفارشی بیٹھے نے دلچ سد بشیر احمد شاہ صاحب سید اے آلے وہ سفارش وکری کرد آف عبدل مجید اندوسی رئیس س نواب سفارش وکری کردہ ہے قسم کھا کھا کے آدمی سننی سچا سہی بندہ گوئی دے آئی سن دے آپ اپنے اسلام اور شریت سامنے رکھ کے وہی شرط جہیا اسلام ولو لگنیاں چاہیے سن پہلو وہ بار فرما فرماندنی انو اتھو. یہ آنکھیں میں سنی صحیح کیدا وا نیچریوں وادیوں رافریوں غیر مقلموں سب گمراہوں سے جدا ہوں پھر آنکھیں جہی میں شکل بنائی ہے سب شرح کے خلاف تاکہ یہ نیچری ہونا ظاہر ہویچری تو آدھے نہیں یہ سب ترقی ہے نا یہ آزادی ہے اور ہر کسی کا حق ہے حضرت سرکار نے شرط رکھ کے سان دول ہر کسی کے لفظات نہ بھول جا بھی کھولیں اگلے نو جی سننی ہوسل کے لیے آن دے نیچری نہ ہو بنا اسلامی ہو ہر بد مذہب کے دشمن ہوتی دسو تو ایک جلسے دے اندر چار شور سنیوں کے حق پڑھنے لگا اہل سنت کے جلسے واسطے چار مصرے لکھا ہے بند ہو فانسی اندر کوئی اپنی بدمدہی کی انہیں گل نہیں کرنی شریعت دی طرفوں مام میں الی سنت نے سمجھے کہ اجازت نہیں تو میں پوچھنا یہ نورانی کا جلسہ یہ فلانے ملوں کا جلسہ ان بد مذہب آم کیا او بھی آدھے ہند سنبھابیاں بد مزہ رافضیاں سارے مخالف ہیں آمد. آمد. آمد. اور سنو آلہ رت پاک نے جدو یہ شرط لائیا جدو اے شرط لائی جہرا سی نا آزاد خیال صاحب آیا جدو سورت حال ویخی نا بھی ایڈیا کرنیا آتے او اندر سی منافق اتوں لیا شیر جوڑ کے انہیں مم جو جلسے وہ آخر لگا میں علماء اہل سورت کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں تو امام اہل سونر سرکار نے ان کی جدو نہیں سنی تو اٹھ کے اتنے جانا رہا اس آخ جی ایرت نے تو میں موڑ نہیں سنا آلہ حدرت بھی ان کی پوشر نہیں لگی وہ فرمایا ٹور شابش بھو سمجھ آئی نے کہ نہیں آئی ہوں تر دسو کہ ایم آج دے ملا کی آلہ حضرت کی نظر سننی بننگے جہے سارا نہ لائی کھلے نے سمجھ آ گئی کہ کوئی نہ آئی تمجو نال برو کر سبحان اللہ اتے ایک ہودرت دی بڑی حکمت بھری گل سنا سناوا کلیات مکا تی بے ردار گل سنا لگا کہ بلا آپ سرکار دے سامنے جب ندوی دا منشور آیا کہ سب نال نتحاد آپ سرکار نے سوال لکھے سن ندو ندویا سوال لکھے سن سوال کی تعداد کل ستر ستر سوال امام اہل سنت نے لکھے تھوڑا اگے لکھا سر با ضروری کلام تو اس کے اندر آپ نے لکھا سی کہ دو فریقوں کے درمیان جدو جھگڑا نا تو مکام راستے آپ نے دیکھی مثال دو دے درمیان جھگڑا مکانا جگڑا مکا نے تین, تین سورت کنیا ایک صورت دے ہو کہ ہر ایک فریق دوسرے دی گل من لو کہ جھگڑا مک جنا کہ نہیں مکنا ہر ایک فریق دوسرے دی گل من لو کہ جیڑا مک جنا دوسری صورت ہے سورت کہ کچھ اپنی گل تو کچھ ادھر ہٹے ایک ہٹے تو دوسرا اپنی کچھ گل تو ہٹ آو ہٹ کے کسی درمیانی گل کے اتنے آپسوں متحد ہو جان ایک ہو جان تاں تاکہ جھگڑا مک ہے تیسری صورت ہے نال جھگڑا ہے جس وجہ نال جھگڑا پیا کھڑا ہے وہ وجہ کی مکا چڈے آلہ حضرت نے دتی اس مثال کہ ایک زمی زمین, زمین ٹکڑا زمین اس اسے دو, دو بندے جھگڑ دے پائیں تین سورت بن گیا پہلی سورت یار تیری گل سچی ہے میں من لینا یا او آخے تیری سچی میں من لینا ٹھیک کہ رکبہ تیرا ہے جگڑا بہ گیا دوسرا یہ ایک آ چلو مرلہ تا چھ دوسرا آد مرلہ میں چھڈنا اس گلے طے کر نے تیسرا سگوں جڑا جھگڑا زمین دا اے او زمین دی وجہ زمین کرو او تیسرا بندہ سنبھالے جس ماشوک کے آشک پلڑ داشوک مارو تو راؤ لگ مکا جے آشک بےمان او اتحاد کر سکتے ہیں ایک مشوک کے دو عاشق ہو جگڑا پیا کھڑا ہوے تو دونوں رل کے آخ یہ مشوک کے سرے سارا کان ہے یہ سان لڑائی کھڑا ہے یہ مارو نہ نہاشوک رہے نہ جھگڑا جگڑا پو بئیمان آشک یہ آکھن کے جھوٹے جڑے ہیں جڑے سچے عاشق نے نا لڑ لڑ کے اپنی جان تک گوا سکتے ہیں لیکن ماشوک کا مارنا کبھی گوارا نہ کر سکتا ہر آشکاختی میں مرا خیر حضرت نے فرمایا سورتیں ایرمایا تصو جے سرکے آدھے جی اتحاد کریے کہ میں کرو کیا اس طرح کرو گے کہ شیعہ آکھن گے بابی ٹھیک نے بریلوی آکھن گے شیعہ ٹھیک نے بابی آخ گے شیے بریل بھی ٹھیک نے ایک دوسرے نو ٹھیک آ کے ایک ہو جاؤ ٹھیک آنی انہ مطلب بھی سہی وہ مطلب سہی اگر اس طرح کریے تھوڑی مان نال دسو جب سنی آکے گا بھابی مطلب اشیا مطلب ٹھیک ہے تو سنی رہے گا دوسرا ہے چڑن کے کچھ کسی چڑھو ہوں آلہ حضرت نے فرمایا جڑے باطل فرقے ہیں او تے چلو کچھ چڑھن گے یہ دسو بھی جڑا سنی ملو یہ چھا مٹا بولو بھی سارا ہی ہک کے او تے چلو کچھ چڑھ لے یہ دسو بھی سنی کی چڈے گا اے جنہ حصہ چڑیا ایمان کو فارغ ہے سارے مجھے فر لے فرمائی ہاں ہوں ایک بندہ آکھے چلو کرنا کرنے میں سابام دی عزت چڑھ دینا تو سنی رہے گا تیسری صورت آپ نے دسی چون جی مار ہٹا دو جہد جھگڑا ہے جس کی وجہ نال جھگڑا انہوں ہٹا دیو کوئی جھگڑا کر پہنیا مذہب کی وجہ مذہب ہٹاؤ مشروک ایک پاس کٹھے ہو جاؤ نیچری بن جاؤ لا مذہب مذہب ہے ہی نہیں نہ نہ تسی رکھو یہ تین سورت ایماندار دسو آلہ حدرت نے تین سورت پیش فرما کے اس وقت دے ملونڈیاں دا بوتھا بند کر چڈیا کہ بد مذہبوں کے ساتھ اتحاد نہیں ہو سکتا آلہ حدرت سکار مکاتی بو کلیا مکاتی برادو آلہ حدرت نے منہ بند کر چڈیا کہ تعداد کیون سی اورے تھے میں مسئلہ سمجھانا بھوی دنیا سنو سجڑو سنو اور ذاکر نائک دیا بکواسا سننے والی قوم ٹی وی ٹی وی اب کل یہ مشترکہ ممبر شیتان کا جی ملیس آؤک دینسا دی سن کے دل چباندے ہو کوئی زاکر نائک بولے کوئی تہرو القادری بولے کوئی کس طرح دا بولے جی دا شیطان بولے تو ہر ایک کی گل دل رکھی ہو مجھ کل ولا تفر رکھوں آئے پڑے وا تو سمن میں حب لا تفر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو بلا تفروں اور تفرقے میں مت پڑو مت توجہ ولا تفروں اور جدا مت ہو بہنے اور جدا تفریق دمانا جدا کرنا تفریق کرفریق صابت ہوگا کریں اریا بھی سابت تفریق کا مانا جدا کرنا تفرق کا مانا جدا ہونا ولا تفرخ اور جدا مت متو جميعًا اللہ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بکڑ لو اور جت ہو تو سنتی جھوٹے خبیسا کے کل ترجمے سن سن کے مطلب غلط سن سن کے گمراہی دے دیر پہ جانے جن ترجمہ ہی دیکھو ترجمہ دیکھ کے تمہوں مطلب سمجھ آ جانے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے بدل لو سارے اور جدا مت متو اللہ کے رسی کی گ اللہ تعالی دی شریف دینے ہق قرآن دی سجنا سارا سارے, آن سارے آن حکم آتا ہے سارے نقطے کیا مطلب اللہ تعالی دے سارے دینے حق دے تابے دار کیا حق کے سارے چلو ہک دل <سؤال> جا کوئی نہ ہو جا کوئی نہ تو جا کوئی نہ ہو مطلب یہ کہ کوئی بندہ نو بھارت تو جا نہ ہوا یہ مطلب نہیں کہ جا جد کوئی آخے آ بئیمان فرق آئے آ جھوٹے لانتی اس یار ان سارے ایک راہ پر سریا پران کی آدت کا مطلب نہیں مطلب سارے دین حق اہل سنگت رہو جیو اللہ تعالی جیوا اسا ہوں اپنا وقت نبھا لیا کھا پی لیا تو بیان کر لیا جا کر جیو جی دسنا پیا نا ایوے جیو <تصفح> کوئی جینا نہیں تو کوئی جینے نہیں جے لے کٹے لانتی سور میرے سامنے لاؤ باتسمو بے حادلہ جمی اہم اس کا مطلب نکالتے ہیں جن مرضی کوئی مرتد بنے جو مرضی کوئی کفر کرے جو مرضی یہودیت کے چلے شیطانیت کے چلے تی نج نہ آخو جسا آخو گے فلانا پہ پیک کرد فلانا فرقہ ہے فلانے جلانے بےمان فلاں باقل ملا جی دس فرقہ فلاد فرقہ فلاد سارا نو ایک کرنا چاہیے سمو بے حد لی جمیا تسا دفرقہ جیڑا گرو باطل دے،, دے خلاف بول دے ان دا لا کیا فیلانے اللہ تعالی نے قرآن دا مطلب تیسی کہ جدا, مت تو جدا نہ ہو مستفا صحابہ جی ایمان دسو جب قرآن اترے اس لیے مسلمان صحابہ سڑنا بولو بولو صحبہ کرام ساڑھا اللہ تعالیٰ جب ہے پیا گلا تفر اس کا صاف مطلب یہ نکلوی قرآن ہدایت جڑا دین حق صحابہ تو دلتا ہے دا اس مضبوطی فرو اور اے آن والے لوگوں میرے صحابہ دے راہ تو ہٹیا جے نا میرے دے کے دے راہ تو ہٹیا جے مطلب تھے اے ہن کی ہوا بھائی ہٹتے جانو نا سا جا آخ نبی پاک کے تین خلیفے غلط نے وہ جدا ہو گیا حق حتوں دکھ نہیں خلیفیا ان مستفا دار سارے صحابہ متفق قرآن پھیلایا شریعت دیتی اگا دی نے حق پھیلایا خود کام سن اگا پھیلا اور قرآن مجید دا مطلب دا یہ میرے مستفا یارہ راج حقاق جا ہوا جائے جدا اور جڑے ہو گئے جگہ بنے خارجی وہ بنے رافدی وہ بنے شی آؤ سجنا اللہ دا جدا ہو گئے مشکل ایک نے ج ہوجی دوارج ہلور پاگنے وہ خارجی بنے حروری بنے خارج تاندے کہ وہ نکل والے سر خارج زمانہ نکل والے خوارج زمانہ نکلن والے وہ دین حق تو نکل گئے جب نکلے گی مناگرے کیتے ہیں انہوں ہاتھ و لیا کوشش کیتی ہے جدو علی بھی حکومت کے خلاف خروٹ پھر مولالی سرکار نے انہوں نے جہاد نہیں فرمایا ہے خارجیاں وہ ججیا لڑنے انہاں پ مارنے پے نا وہ نہر ٹپ لگے نا آپ نے فرمایا ٹپ سکوے نہر پورا ہی مرنگے انہاں پھر عرض کیتی بج کے حضور ٹپ لگے فرمایا میں جو بیا بھی نہیں ٹپ سر سارے اڑا مرنگ ارد کی ہلور آپ نے فرمایا او میں رسونے کریم تو سنی بیٹھا اڑا مرنگے تحقیق کوئی پتا کیتا ایک بھی پار نہ ٹپ سکیا ہاں نہر تو مر گئے مولا والی سکار کیتی کی حضور جان چھوٹ گئی فرمایا ہوں, ہوں کو نہیں چھٹی انہاں ارد کیتی حضور کیوں فرمایا انسل کئی ماوا کے پیٹ چ دے, دے کانڈ پہ سنگت نکل دیا رس اے سگت نکل دیا اے یہ نے ٹولے جمدے رسن مولا علی سرکار سابام نے انہوں جب وہ حق تو جا ہوں دیکھئے کوئی مائی دال ثابت نہیں کر سکتا کہ سابام نے انہوں نے اتحاد چکتا وہ فرمائی نیم؟ لو ل مل ملوندے سورا نو جو بغیر چاہتے ہیں سب نال اتحاد ہم کہ سب عزت کرو ان پروفیسر لو مائنا پایا تولا فرکا مسلمانوں خاندیا کا فائدہ ہوا گمراہ پھر شیاں راسمیاں کا فائدہ ہوا اگر کوئی مائی دلال ثابت کر دے صحابہ پہلے بر تریت کے چار امام طریقت دے سلسلے اور پیش اگر کسے بد مذہب نال اتحاد اتفاق کیتا ہو نار دوستی رکھی ہو ججائے اتحاد ج منازرا بہرج لو جیغام چشتی گئے یہ ماملے سنردی ہے تو نہیں سبحان اللہ نال بولو سبحان اللہ بولو جمی آؤں ولا سفر رکھوں کے مانا ب دین حق نلبو متو کیا مطلب دین حق نے سارے عمل کرو حق تو جدا ہوگے ان کا وت کٹ اللہ توجہ نہیں فرمائیو مرو تفر <تصفح> <مرحبا تصفح> ایس تو مبارک آم آج گوبرمنٹ گوبرمنٹ تھی آم بورڈ لکھی خری ہوں انہوں دا مطلب یہ نہیں اختلاف ہے تو نہیں ہونا چاہیے نا جمہوریت تو ہے ہی اختلاف دا نا سو پارٹیاں نے پانچ سو, سو باد تو ود ہزار تو وارٹیاں تے ملک دیا پیپل پارٹی ہے مجرم لیگ ہے مجرم لیگ کے پھر کنے ٹولے نے دو ایک گنجا لیگ ایک سور لیگ ایک جیجو لیگ ہے سمجھو اچھا عمران خان دی پارٹی وکری ایویں وہ چاہ گلا انگریز نے حکومت والوں سے ہر فیکٹری پارٹیاں بنائی ہوئی کنیا کنیا تنظیم ہو فیکٹری رکشا یونیئن رکشہ یونین کنیا ہو ٹیکسی والے دی وکری یونین موٹر سائیکل والے بھی وکری یونیجپوتان بھی وکری یونیئن ارائی بھی وکری تاں کر کے ہر برادری دی وکھری وکھری فلم بنتی ہے ارائی کا خوراک زدی راجپوت گجر دیر کی مطلب بھائی ہر قوم اپنی اپنی تھان سے وکھری لانتی بنے جی ارائی بندے پترا والا کام ہے تو ارائی دا خلاق تو وہ بھی بڑھا بنایا بے تاکہ قبر ندو لتا ہے جان واری بھی لانسی بدماش مان کے مرے حکومت کیا بجٹ نہیں پاس کرتی فلموں دا, دا بجٹ پاس کر کے ہر بیاظری کی وکھری پارٹی تو وکری تنظیم بناو اے کتی اختلافا چاہی او اختلاف مکانا مقصد نہیں اگریز کا پرانا منصوبہ دو کلو حکومت کرو یہ ہمیشہ جماثر بڑھانے جانا کا مقصد اصل مقصد ہے کہ باطل حق ملا دو تاکہ حق اور باطل دا کوئی امتیاد نہ رہے یہ سارے آپس رڑکو جہ ایمان آ ہیں بئیمان بن جب وہ ایمان والے بئیمانوں متحد ہوں گے ایمان آئیں ایمان بھی نہیں راڑا حکومت دا اصل مقصد اے ہے تو انہوں نے آیات لکھیں مطلب مفہوم مسرو مانتی چپی حالانکہ اس کا مطلب یہ ہو کہ اے حکومت والی ہوا اے, اے مولویوں اے پیرو اللہ کا دین حق دے سارے کرو جن اللہ د بلی کر دل اسے نو ملو اسے چلو جڑا وکرا راہ لگے ہاتھ تو ہٹن لگے سارے رل کے بٹ کھ کے راہ آؤ اللہ تعالی کے قرآن مطلب تو پیدل بندے چھی ملا د مستفا بیان کرو ملاد مستفا پوچھ کی بیان کرسفا جن چ چٹ لیا انہوں آکو میں کرسی چھوڑ دینا تا کتنے آج چیٹ کن لا سائی اتیا تھی ملال بیان کرو میں اتو سننا چھوٹے ہو بے وقوف کی آنا چلو سب اللہ پوترا ادھر میں مکتی منگلہ میں کس چیز تھا بھائی رام رویہ اگر ویکو توجہ ہے اچھا سیانے آدھے نے بندہ زبان کے پچھے لکیا ہوتا پاگل بندہ پھاڑنا ہوگا نا تو ضرور زبان چ پھاڑیا جا حدیث پاک کہتے گل آئی ہے وہ تو ایس سیانے دی مثال ہے ای جی چگل نہیں چکل دی مثال ہے ہزور سرکار نے فرمایا یہ ایک بندہ سی یہود اون دے گھر کوئی مہمان آ بنیا مہمان اس مالک گھر دے, دے اندر سی کتی کسی بچہ وہ جو مہمان آیا نا تو کتی تے چوپرے ہی بھئی مہمان ہے بچہ بچا مہمان آیا نا تو کتی تو چپ رہی بھائی مہمان ہے کتی رہی چپ حضور پاک گا فرمان حدیث پاک گئے فرمایا جب مہمان آیا نا مہمان تو کتی رہی چپ اس آخیا میرا مہمان ہے جہا اندر گلورا گلوڑا سر اندر پیٹ بھاگ پیا حضور پاک نے گل کر کے فرمایا فرمایا اے, اے آخر زمانے بے وقوف بندیاں دی مثال ہے کہ عالم آلم بولنگ جاسی جہل بے وقوف جہے آلم ہون گے سمجھ والے او عالم دی گل سن کے چپ رہن گے یہ جڑا ہو سی بے وقوف چگل وہ ٹان بولھ تین روزانہ سمجھانا انہیں بولنا پورے ملمان ہو پاقی تینوں سمجھ آنی ہے میں بولنا اچھا سج گل سنو بدرگ بزرگ فرماندے نے بزرگ فرماندے نے داری ویخ کے بھول نہ جاوی امام غزالی فرماندے فرماندے نے دہری ویخ کے بھول نہ جاوی جو بکرے کی دہڑی اتے کئی داری منڈے بھی بیٹھے وہ تو سمجھ رہے بھائی یار جیڑی گل چشتی پہ کردہ وقت کا یہ پکا ملاد ج جی ملاد ان دی نگاہ چ پتا کی ہے یہاں بھی نگاہ چما حلیما ہزور پاک نا ٹرینیاں اونٹری مبارک تے لے گئی ہیں اپنے گھر رکھیا ہے دودھ دو شریف پلایا کئی سال سرکار سکار اتر پھر اما جی نو واپس کر کے ٹر گئے یہ ٹھیک ہے موجزات حالات برحق لیکن یہ مردوت طبقہ سمجھتا ملا صرف اس چیز دا بیان دا نام ہے نزدیک ملاب الحمد تو کے وناس تک میرے پاک نبی ساری شریعت کے بیان کرنے حضور سرکار دی خوشی منا بنا یہ گلان سنیا تھوڑا ماہلیما پا کر استعار ناری جڑا ہوا ہے فیصلہ شہر تو اندر شہر جہل وہ جوڑی پھر شیر ان سد لینا سی مہنگا سدھن کیڑی پر کبلا کی ایک چھوٹے صاحب ملاد سنن کی نہیں پی اصل جڑا میں کچھ بہارے پہ مارنا پچھیا سیکھنے خاطر پیدا ہوا واقعہ بچارا کی ہے نگا چھوٹا میں بڑے بڑے سہن پورے ملک روانہ بہنا پولیس گیا گڈیا بھرا کڑیا ہوں وزیر کی اللہ تعالی کے فضل میں ایک سر تو سہاگا پھیرنا دوجے سر تک میں کدی دیکھا یہ ایک کارڈ لکھ کے مینو راہ تو ہٹانا چاہتا مینو نبی پاٹ سچے سد کے اس حق بیان دے, دے راہ تو صدر تو لے کے تھلے تک کو نہیں ہٹا سکیا کا سان سانو پتر کسے آ کے سپیٹ کرو تھلے بند ہو گئے وہ اندر دے بھی بند ہو جان فرق ترق نہیں جڑے آئے بیٹھے ہو نا وہ باقی وہ باہر ہو سکتا کوئی مسئلہ کیونکہ ہولس والے جڑے نا جی وہ بیچارے آرڈر تو مجبور ہوں نے پچھوں نن آڈر ہوتا ہے خبردار کسی نے دین خدا دی گل نہ سن دینا اچھا چل دے پیسے تسا بھی ایڈتے جی اور اچھا اچھا اور یار بٹن خراب ہو گیا ہونا کوئی شرم دی گل کرو مشینری ہوئی بٹن ہٹے ہو جا میں لطیفہ سنا پر پرسوں میرا خطاب سے بڑی لڑائی بڑے مقابلے ہوا منڈی آم دب بغیر منوری تو ہویا जंग बी ट्रा जा मुंडिया का छोटे छोटे नौजवान मुंडे सन ट्राले से तकरीर सुनने अगों पुलिस आराला नपया टराला भी खोह लिया ट्राले च टेप भी क्ड ली टेप मेरी किस चलती टेप ही का जी मुंड आख्या तो ट्राला तो खो लिया ना उन्होंने नहीं जान दिता लड़ असा चलिया हूं सानू पक्ो के तो गल बनेगी پکریر کر رہا تھا تقریر, دے دوران پول پول تقریر دی کے دوران میں دس بھی اس طرح والے ٹیپ کھلی انہیں دس والے تقریر کی کسڑ پہ بردے نے تو میں خدمت بھی چنگی سوتری کی میں آار کیسٹ تاکہ کرتے ہیں انہیں کیسٹ سننی انہوں کا حق نہیں بنتا وہ بھی بچارے آدھے یار چیشتی دیا گلا نے سنیے نا. میں پکڑنے انہیں آخیا جی ٹیپ ساڑی کارڈ لے گیا میں آخر بیارے کول نہیں سی انہیں آخر چلو یہاں لے لینا اندر بال ڈالا بھر کے کھڑے سن من کے آدھے یار تو ساری بےزتی کرا لیے شرمندہ سانو کیا ہی ہے آ لو تو ٹیپ لے جاؤ کسے تو سی دے دے ابھی آپ سنوں گے ٹیپ تصویر لے جاؤ آخے آخے یار مول بڑا جی ادھر نک وڈ <سیق> اے اے اے خدا دے بندے وہ یہ گل ہے جی ان آخیا سا انہیں کدی ٹھیک بھی چلو سن لے کسی بٹن ہیٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں باہر میں گل کرنا اگر کفر اور برائی کے خلاف بولنا آکا نام دار دشمنوں دے, دے خلاف بولنا اگر ملاد شامل نہیں تو میں انہوں پوچھنا ملاد اور کنوں آدھا اچھا یہ دسو بھائی شبیر شاہ یہ بیان کرد کہ جب حضور پاک پیدا ہوئے سن شیطان شیتان پٹیا بیان نہیں کرتا شیتان روا بیا شیتان پٹتا بیا شیطان ہال دہائی ہونا چیلے آ کیا چیلے آ گرو جی کی بنیا کرتا سی بیان کرتا کہ نہیں تو میں پوچھنا حضور پاک سرکار دی پیدائش مبارک بیان کردیا وڈے بئیمان بے خلاف بولنا جے حضور پاک کے ملاد شامل ہے تے چھوٹے شتوگڑے ابلیس دے ان کے خلاف بولنا بھی آئی کہ نہیں آئی اللہ! اللہ! توجہ ہے صحیح ذرا بولو چا اللہ! اللہ اچھا نچھا حضرت دی گل ایک سنائی تے ایک کی تشریف کردیا کام لما ہو گیا ایک سوائی ایک سات سنایا سن ایک سنا کام ا گیا یہ ہوئی سی جی بہت ضروری باقی جہاں وہ بھی ضروری ہیں لیکن وہ فقی مسائل نے وہ زیادہ تر تنتے ہی رہتے ہو یہ ضروری سر سنا جا سا سنا بیٹھا اس سلسلے کے اندر میں آلہ حاضر یہ گل سنا میں لکب پٹھے پانا نہ بگاڑ کے لینا تو کئی ساتھ اعتراض کیا چشتی نہ بگاڑنا تو درست نہیں نا جواب بھی امام اہل سنت کے حوالے لو ایسے کتاب سبحان اللہ <laughs> امام اہل سنت سرکار دے پہلے حصے دے اندر ادبی لطیفے آپ سرکار دے ادبی لطیفے یعنی کیا مطلب کہ عربی اردو فارسی زبان دے اندر آپ جڑے لطیفے بول دے سن بڑے پیارے شمار کیتے گئے صفحہ نمبر دو سو اکتالی اتنے سفے آدبی لطیف وچ کی بیان ہویا ہے یہ کچھ بیان ہویا ہے کہ آلہ حضرت گمراہ بےدی لوگوں کتابوں کے نے بگاڑتے سن ملوڈیا کے انہوں پروفیسر کے انہوں بئیمانا نام بگاڑے کیونیں سن سارا کچھ تفصیل پڑھ سکتے ہو میں ایک مول حوالہ چنا دیکھ بھی مولوی ایک خرم علی خرم علی اسماعیل دلوی دا مریض سی تلکیر خوبان انہیں کتاب لھی نسیحت السلمی نے کتاب لکھی آلہ حضرت دی کتاب نصیحت المسلمین جب آلہ حضرت کو آئی آپ نے کیتا پھر بول سواد پا دکتا زواد بن گئی بن گیا فضیحت السلم جہد من ہے مسلمان کی ضلعت خوری اتنے لکھا سی کتب خانے کا لکھیا ہی جنہیں چھاپی کتاب لکھیا سی خرم علی نام خیر رے تے میم لام یہ او وکھرا خرا چ لکھیا مالا تے یعنی کٹھا لکھیا لکھا تے خر خیر وکرا چ لکھا ہوں آلہ ال کیا زبر دن چ پائیا خی زبر ری کے تھلے زیر نیم دیش زبر دبر تے لام دے شاد تے دری ر بن گیا خرے محلہ بہت بڑا کھوتا اگر خرو مالی دا نام امام حلا سنت بگاڑ کے غیرت تو دین دی وجہ خرے محلہ بنا چھڈ دن تے امام سنت کی امامت میں فرق نہیں آتا تے جے میں بھائی مان دینا کے لما جی میں بئیمان ملوڈیا جیتی دیگاڑی میں انہوں سورا دگاڑا مڑ میرے بھی حق دلنے فرق نہیں ہاں جہا اعتراض میرے تک پہلو سیدھا امام تے تاکہ سمجھ آئی کہ کوئی نہ آئی خدا کے بندے انہ زالما یہ نہیں دستا کہ وہ سور دین بدلنے ادلی ویکھو وی بدل والے حال نواں حوالہ سنو میں آج تبیان ال قرآن منگائیے غلام رسول شہیدی جنو نیا نا غلام فضول آلہ حضرت کی سنت ادا کرتے ہوئے تبیان ال جلد دوسری صفحہ نمبر دو سو سات فرایا جا میں نہیں میڈا ہوں کراچی بیٹھا ہے دو سو سات سفر گمراہیاں گمراہیا وے لکھدہ پیا لیکن جن ممالک سے مسلمان برسر جنگ نہیں ہیں ان سے سفارتی تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں اور ان کے ہاں پاسپورٹ اور ویزے سے آنا جانا جاری اور معمول ہے ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال اور عزت و آبلو کا تحفظ حاصل ہے بلکہ وہاں انہیں اسلامی احکام پر عمل کرنے کی بھی آزادی ہے اگے مثال دیں گے جیسے امریکہ جیسے برطانیہ کینیڈا اور جرمنی وغیرہ ایسے ملک دار الحرب نہیں مطلب کہ امریکہ برطانیہ چاہے اسلامی آزادی یہ دارالحرب ملک نہیں امریکہ برطانیہ کینیڈا یہ سب دارلفت ہیں دارل ہر مکونی کیوں آپ اسلامی آزادی ہے اور میں تھے تو پوچھنا مسلمانوں ہندوستان کے اندر دینے حق نبان نو نو بیان کرن دی آزادی ہے <تصفح> حالی حق دی گل کرنا امل دور دی گل ہے عملی آزادی باپ کی بات ہے پہلی آزادی ہوتی ہے کولی کسی نے کم از کم گل کی تو اجازت دیتی جائے حق دی گل کرن دی اجازت نہیں امریکہ نے بندتا ہے کہ پاکستان کے دینی مدارس میں جو کفر کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے پڑھائی جاتی ہے وہ نفرت بند کرنا ہوگی پرہان کل پابندی ہے میں پوچھنا کتا ملا تو پاکستان کے اندر دین رسول حق دی گل پڑھانا خلاف بولنا کسی باطل کے خلاف بولنا اتنی نہیں پاکستان ہے تے امریکہ تے برطانیہ اسلامی آکام پہ چلن کی آزادی ہونی توجہ نہیں کی مگر سولہ باہ تھے دسوڈے مدرسے دے ملبندے جو نصاب بدلے کس مجبوری بدلے کیا حکومت دے دباؤ بدلے کہ نہیں بولو بولو اسی آواز جہاں نصاب بدلے پہ حکومت دے دباؤ بدلے کہ نہیں حکومت دے پیسے پیسہ ان دان لیکن اصل انہیں آ جڑا نہیں رجسٹریشن نو کراگا مدرسہ جہا نہیں نصاب قبول کرے گا اس مدرسے بند کر دینا ہے تو میں پوچھنا سڈے گھر کے اندر سان بولنے تک کی اجازت نہیں میں کن بارہ جیل رہا کیوں میں انہوں کی کڑی چکلا رہا تھا جہاں دیا کڑیاں کرے سا سدر تو لے کے تھلے تک انہوں کر بہلی تو جہا ان عزت نچاو جہاں غیرت کی گل سنا جڑا آخر دلے نہ بھلو اپنی دھی بہن بچا لو وہ جیلوں جائے حالے امریکہ تو برطانیہ تے احکام اسلام کے چلن بھی آزادی ہونی ہے وہ دلے بات کئی نکچے آپ پہ لکھد کہ لیکن جن ممالک سے مسلمان برسر سرے جنگ نہیں ہے میں دلے ملوں کو پوچھنا کہڑی تاریخ کتاب لکھی آئی کیا جب ایک کتاب لکھ رہی ہے اسے تینوں امریکہ برطانیہ تے یورپ تے اقوام متحدہ بھی عراق کے مسلمانوں جنگ نظر نہیں آئی وہ تین کافر دکھے نے کیا دلے ملا تین افغانستان کی جنگ لڑی کافر دکھے نے دنیا کے فر جنگ ہوسلمان پیر گریس بچے قرآن مسجد پیر سڑا ہوں حال جنگ نہیں میں پوچھنا جنگ تیری ماں کرنی وہ کدو ہے سور شیخ ابھی میرے سامنے میں ہوں جی سر فرایا وا میں انہوں نے رکھ لیا گا میں پکا سریا بندہ میں اگلے دیر گل کی اگلے دیر میرے منہ چل نکلی میں سر فریا وا بندے حیرت گم ہو گیا بھی سر پھر بندہ سی گل کتوں کرے گا چلے میں ہر کافر ہر باطل تو ہر گمراہی تو اللہ تالا دے فضل لال دینے حق تو سوا ہر ایک تو منہ پھری پھرنا سر فیری پھرنا اللہ تالا دے فضل لال یہ قرآن دی زبان چھیا گیا جہا بندہ ہر پاس منہ پھیر کے ہک آسے چلے ان آخافا لیکن فرق سے محاورہ عام چلتا ہے منہ پھیرن کا منہ پھیرن کا میں استعمال کیتا ہے اپنے لئے سر پھیرن کا سجنا میں سر خوبی پینا وا ہر بادل دو ہر قبر پوچھنا وا لے لایا نی وہ کدھر گیا آنکھ بانا سی میں اگلے دن پیا بولنا پر سوچوت کی گلے شوجا باد شہر چت ہزار کا مجمہ سوسا بیٹھے ہونا پانچ گنا زیادہ لوگ سنو تھے ہاں پانچ ضلع کے بندے آئے سننا چیز دے حق بیان سنبالی ایک ملا شوجاب دا نورانی دا پجاری اس شتگڑے تین چار گلے وہ جلدی پچھلی مسیح سن نا شتونگڑے مڑ آتے میرا نت بابا پہنتا مر اللہ تعالی فلن جاتا وہ مولہ رکھنا نا ہاتھ او مولہ رکھے ہوں او سوار کیا تیکرت بنائی جانا قوم تیرا کی خیال ہے ووٹ نہ لڑن ते हक की गल किए कर मैं आखिर मुला औतरीदा मैनू असंबली इस, तो बहार रहकर बोलन दे अंदर बोलन दे दूसरी गल मैं की मैं ख्या नुरानी साहब की गई है भैन असंबली काली साहेब की गई है धी असंबली پیوں برا تے بول بول کے تھک گئے ہیں نورانی کی بہن آخیا بھائی جان آپ کا کچھ نہیں بنتا اب میں چلتی ہوں بولتی ہوں دیکھنا تو سیاح کیا کرتی ہوں ادھر کھڑا سی کاوی انہیں آخیا کھلونی پڑا کھلونی ہے کہ نہیں انہیں آخیا سر کیوں نے آخیا میری دھی تو انہیں آگاہ جا دی دیکھی تو صحیح جدو یہ بول پی کالی لگا اپنی دھی تو بول تول چلے آخیا ابا ڈیڈی ابا تو ہے نہیں انہیں آخیا ڈیڈی ہو جا میں بول پی نہیں ہاں یار تم ہنستے جی مرو مطلب اسمبلی چ بول پی اسمبلی میں بول پی گل نہیں میں پوچھنا لانتی ملوڈے وہ سارا تو کچھ نہ رہے حضور دی امت تو کی لینا جی وہ جنہ دیا رنگا جا بولن پن سو ساہنا دے بول پہ اسمبلی والے سو ساہ بی کنیاب جنا تو کھوتی بھی نہیں بچتی کتے بیٹھے گے انہوں کے اگے موربیاں کی بول رہی ہے بالیاں کی بہن پہ بول رہی وہ میں پوچھنا وا امتی تصا حق کی گل چیری کرنی ہے وہ او حق کر سک جی بہن بولے گی جہاں دھی بولے گی حق دی گل بادشاہ دے اگے انہیں کرنی ہے جی ماں بہن سجے خاتون دن کا وہ گھر بیٹھے ایک یار نو سمجھ پہ آوٹے سے آئیمان آخو تھی منا کے ویلا تپڑے لا کے مار تسلمان تو سنا توجہ بولو سبحان اللہ میرے امام حسین تو بولنے لگی ڈوگے حسین درتے گھر سن حسین بیت تے گھر سن جنا بولن بول جل کچھ نہیں بنیا جا کو بنیا خلاف تصا بول دو یا میں بولنا قسم خدا دی کر کے آنا سوال تو کر بیٹھ لیکن بہ نہیں سکے ہاں میں پھر آخیا میں میدان چھڈ کے کہڑا جا لوگ آخیا چو آ جانا میں آخیا جہاں اقبال لگڑی شتونگڑے ان شتگڑے آخو ت کرام تی جاب لڑنا نہیں لڑا جن جواب نہ آوٹ آنا سچ نہ بول جے بولنا تو میرا دا پول میں آ ٹول اتوں اور تو یہ جی گل شروع کی بیٹھا یہ آیا لکھ دور پاک فرمانے ہون گے کہ انہوں ملاد نہ سنا جہا سنانا پیا اتے آگ سونا نبی سرور صدقے جانا میرے آکا دال آلات انگو ہر ہر غلام اس حق میں پیغام تے خوش ہوں ہونا سمجھ آئی کہ کون آئی توجہ نال بولو سبحان اللہ غریا جنا دیگاڑیا ہے ایسا ہونا دے نا کیوں نہ وگاڑی بگاڑی ویکو اتو اگوں پہ لکھ دیں جن اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ حاصل ہے تو میں پوچھنا بول رہا اے امریکہ برطانیہ مسلمانوں تے مال تزت آبرو کا تحفظ حاصل ہے جب سکا پیو دھی اپنی سنا تو روکے دو سال ادر ہوں دسو امریکہ والے جی تسا آسا جلسے محفلہ کرنے محفل انہوں کی تے واجب شریعت ادا کرنے مصروف رکھتے اصل فرد چڈ دیتے ہیں واجب چھڈ دیتے مستحب دوتے. ایک گل کرنا کرمان دسو سنگیو آ جڑا بال کا کر دو ختنا اس آخ دولو بال کا جڑا خطنا کر آخ سنت آخ ایمی؟ ای جو دو اسنت آخ سنت ادا کرنی ہوتی ہے بال بھی باشتہ دے تو کن روپیہ خرچ کردری سدیں فیر کٹھا کر کے برادری نو تے بال نو دے و چھرا. او دکھ چیکاں باکا مارے تسان چھرا پھیر کے ہٹ گا میں تنوع پوچھنا او سنت سنت ادا کراطر روپیہ مال دی سنت نکلے جی پیسہ لا کے تے ادا کر دو اینے؟ تے ایک گل, کرن لگا ایک گل کرن لگا کہ پیو کے منہ کی ہو جس پیو کا ختم ہوتا ہے تے سنت ادا ہو اس پیو منہ کی ہو سنت ہو اچھا ہوں میں پیو نچھنا بھی بال دی سنت ادا کرنا ہے تے اپنی سنت کیوں فنا کرنا ہے پھر میں ایت نہیں آتا کہ تس اداڑی رکھو میں یہ گل کرن لگا اج کہ میں ضرور آکھاں گا کہ پیو تو پتر یہ دونوں برابر ہونے چاہیے سنت والا تے پیو بھی سنت والا ہونا چاہیے ایو نہیں یا پھر جے میں پیو دے سنتا نہ ہوئے یار گل پبھی میروک پروفیسرانہ چشتی لال کرافی نے دین میں تو چبر نہیں تو سختی بہت بولتے ہو دین میں تو جبر ہے نہیں میں کہ اچھا جی میں کہ دس سنت بہنا بال آج تو بات بند کہ کیوں میں خیال کر حفد ہے دین میں جبر نہیں تو بال بیچارا کدو خوشی نال سنت پہننا وہ پیا تڑفا ہوتا لتان مارد نس جاتا ہے کئی بار ہاتھ چھڑا کرتا مریا میں مر نکاح جہا لا یہ دکے نال بائک دین دی سنت دے جھوٹیا تین فرد نہیں کسی تیرے تیرے کوئی سختی نہیں ہونی فردان اکراہ فی الدین کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو جبر کے ساتھ کلمہ نہ پڑھاؤ جو کلمہ پڑھ بھی منافق آفر سی فکر مسئلہ مسلمانوں مستقفا کے دین چلاو کا انہیں جبر کرنا پڑنا کردے جیسا آنند کرتے ہیں جی لال سمجھ آ گئی نہیں کوئی نام پھر میں شیر سنا جو بس جی میں اتنے مویا نے پتہ کون میرے موئے دا حال پھر سنو تھی جی جان بس بھائی میں میں وقت میں بہت بیمار کل میں گجرات کا جلسہ چڑھ دتا نہیں جا سکے بہت تکلیف نال میں پہلو انہوں نے جواب دے دیا میں فساو دا طریقہ دا دا. دا کوئی نہ کوئی ثواب دی گل کرائی لئی میں دا شکریہ ادا کرنا اللہ تعالی حضور کے گلاموں کا صدقہ سانو ہدایت تو فیقت فرماخرو دعا بس دعا دے فرماؤ رونق لگی لگی, لگی رہے یا مولا کریم معافی پناہ دے دنیا سونی فرما زندگی اسلام والی موتی مان والی محمد, محمد دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي دلوقتي